نین انت سوبھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النور کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اٹھاروہ پارہ ہے سورة النور کا نمبر چوبیس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفردناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد لی صدری ویسر لی امری خدتم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من اهلي امين يا رب اب تقريبان کئی مکی سورتوں کے بعد تقریبا 14 مکی سورتوں کے بعد ایک مدنی سورت سورۃ النور آ رہی ہے اس سورت کا نزول تقریبا 6 ہجری میں ہوا ہے نور کا نزول چھ ہجری میں ہوا ہے اور اس میں معاشرتی ہدایات بڑی اہم عطا کی گئی ہیں سطر اور حجاب کے حوالے سے بھی کچھ احکامات عطا ہوئے ہیں حدیث شریف میں ذکر یہ بھی آیا کہ اپنی عورتوں کو سورت النور کی تعلیم دو توحید کی خوبصورت ایک تمثیل بھی اور ایمان کی خوبصورت تمثیل بھی بیان کی گئی ہے اور منافقین کا طرز عمل اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے تو یہ مباحث ہیں جو سورج نور میں آئیں گے اب ذہن پھر توجہ متوجہ کر لیجئے اس بات کی طرف کے مکی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اب یک دم ایک مدنی صورت آ رہی ہے تو مدنی دور کے حوالے سے جو مدامین شریعت کے احکامات ان کا تذکرہ اس سوریہ مبارکہ میں آ رہا ہے اس صورت کا آغاز بھی بڑے خوبصورت اور عجیب انداز میں ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النزل یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے وہ فرد اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے سارا قرآن اللہ نے نازل فرمایا لیکن اس سورت کے بارے میں ہم نے اس کو نازل کیا سارے احکام اللہ نے دیے لازم کیے ان کے بارے میں فرمایا کہ اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے لازم کیا ہے فیحا آیات اور اس میں ہم نے وعدے آیات نازل کی ہیں احکام عطا کیے ہیں لاہن لکم تدک کروں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو احکامات کا بیان شروع توجہ فرمائیے گا ازانی زنا کرنے والی عورت ہو اور زنا کرنے والا مرد فج واحد منہما میتھا تم دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارولہ اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ اللہ کا حکم نافذ کرنے کے معاملے میں ام کم تم منہ ولیم آخر اگر تم اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ ہے زنا کے بارے میں سزا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے جرم ثابت ہو جائے وقت جو بھی اتارٹی ہے اس کے تحت سزا نافذ ہوگی سو کروڑوں کی چاہے وہ مرد نے کیا ہے یا عورت نے شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے کاب کرے تو رجم کی سزا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ پتھر مار مار کے ہلاک کیا جانا اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی ترس نہ کھانا مجرم ہے جرم کیا سزا پائے گا کوئی ترس نہ کھانا یہ سخت سزائیں کیوں زنا کے کی معاملے پر تاکہ لوگ اس جرم سے بات آئیں اور لوگوں کی عزت اور آبرو گھرانے شرم حیا ایمان نسلیں معاشرے محفوظ رہ سکیں ایک اور اہم بات ولی شد آداب فوت المنی اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاس کے موقع پر ایمان والوں کی جماعت موجود ہو یعنی یہ سزائیں علل اعلان دی جائیں تبھی لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی یہ کیا کہ جرم کسی نے کیا پکڑا کوٹری میں کئی سزا دے دی کسی کو پتا بھی نہیں چلا رات کو ساڑھے چار بجے سزا دے دی کسی کو پتا نہ چلا نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا علل اعلان ہو سعودی عرب میں اب تو وہ بھی ذرا بیک فٹ پہ جا رہے ہیں اللہ ہدایت دے حفاظت کریں لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد علل اعلان میدانوں میں سزاؤں کا نفاذ تو ایک شخص ہل جاتا ہے سزا کو دیکھتے ہوئے تاکہ عبرت ہو اور ان جرائم سے لوگ بچیں ازانی لا الا زانی و مشرقہ زنا کرنے والا مرد وہ زنا کرنے والی عورت یا مشرقہ کے سوا نکاح نہیں کرتا بس زانیت اللہ یعنی خواہاں اللہ زن اور زنا کرنے والی عورت بھی نکاح نہیں کرتی مگر ایک زانی مرد سے یا مشرق سے اس میں تھوڑی تفصیل ہے پہلا نقطہ تو یہ ہے زنا کا جرم اور شرک کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا زنا کرنے والا بھی فطرت پر مطمئن نہیں رہتا کبھی ادھر منہ مارتا کبھی ادھر منہ مارتا ہے غیر فطری زندگی مشرق بھی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے فطرت پر نہیں رہتا ایک تو یہ نقطہ دوسرا کیا ہے زنا کرنے والا مرد وہ زینا کرنے والی عورت یا مشرقہ سے ہی نکاح کرتا ہے اور زنا کرنے والی عورت وہ زنا کرنے والے مرد یا مشرق سے ہی نکاح کرتی کیا مطلب ہے اس کا یعنی گندگی میں ہی رہنا گندا آدمی پسند کرتا ہے یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا بیان ہے یعنی سمجھ لیجئے گا توجہ سے کہ اگر ماضی میں کوئی جرم کر بیٹھا ٹھیک ہے اور اب وہ توبہ کر چکا تو نکاح اس کا ہو سکتا ہے یہ منع نہیں کیا جا رہا اس کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اخلاقی برائی ہے اس سے منع کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا تاکہ اس عمل سے نفرت دل میں آئے ورنہ ماضی میں غلطی ہو گئی اب کوئی پاک ہو گیا توبہ کر چکا تو نکاح کسی پاک سے اس کا ہونا مسئلہ نہیں ہے اس کی اخلاقی گراوٹ کا بیان دوسری بات وہ حرما علی المؤمنین اور یہ بات حرام کی گئی اہل ایمان پر کیا مطلب یہ زنا کا گندا عمل یہ ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے لا حکم اس کو کہہ دیں حد قزف حد کذف کیا ہے کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے زنا کی یہاں کسی عورت پر تہمت لگانے کا بیان ہے البتہ حکم مرد اور عورت کے بارے میں ایک ہی ہے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے تو چار گواہ پیش کرے اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اسی کوڑے مارے جائیں گے اندازہ کریں کسی کی عزت اور آبرو کتنی اہم بات ہے کوئی الزام لگائے تو چار گواہ نہیں لاتا تو اسی کوڑے لگیں گے یہ ہے حد کذف و لدین یمون المحسناٹی اور جلوک تحمد لگائیں پاک دامن عورتوں پر ثم لم اتب عربا شہدا چار گواہ نہ لائے نہ تو تم انہیں اس کی مارو شہاد ابادا اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا کام الفاصون اور یہی لوگ فاسق یعنی نا فرمان ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ ذکر ہے پاک دامن عورتوں کا کسی مرد پر بھی کوئی الزام لگائے تو یہی بات چار گواہ پیش کرے نہیں پیش کرے تو اسی کوڑوں کی سزا یہ ہے قرآن کی تعلیم یہ ہے ایک خاص طور عورت کی بات ایک عورت کی عزت اور آبرو کہ اگر تم الزام لگا دو تو چار گواہوں کو پیش کرو یہ تو ہمارا معاشرہ ہے کتنے آرام سے کامنٹس لوگ دے دیتے کتنے آرام سے جو ہے اسکینڈل کھڑے کر دیتے ہیں کتنے آرام سے جو ہے وہ زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں اگر شریعت کا نفاذ ہوگا تو چار گواہ مانگے جائیں گے اور شریعت کا نفاذ اور چار گواہ کوئی پیش نہ کرے تو اس سے درے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس قدر سخت سزا کاہی کو دی جا رہی ہے تاکہ تم کسی کی عزت سے نہ کھیلو کتنا پیارا دین ہے لوگوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے کس قدر اہم احکامات عطا ہو رہے ہیں وہ اولا اور یہی فاسق ہیں اللہ تعب بعد ذلك مگر یہ کہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی وہ اصل اور انہوں نے اصلاح کر لی فعیم اللہ غفور <الرحیم> شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت فرمانے والا ہے یہ نکتہ پہلے آ چکا ہے جو سزائیں حدود والی ہیں فکسڈ جو ہے وہ متعین ہے ان میں اگر جرم ثابت ہو گیا سزا تو دی جائے گی تو پھر توبہ کا مطلب کیا ہے آخرت کی سزا سے بچ جائیں گا داکو والی سزا چوری والی سزا زنا والی سزا یہ تہمت والی سزا اور شراب کے بارے میں وہ صحابہ کے اجماع سے بھی بات ملتی ہے رضی اللہ تعالی عن یہ جو فکست ہیں ان کو حدود کہتے ہیں ثابت ہو گیا جون تو جو ان کی سزا دی جائے گی البتہ اس کے بعد توبہ کا مطلب یہ کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا اگلا معاملہ لان کا معاملہ ہے لعان کا مطلب لعنت کرنا یہ ذرا خاص معاملہ ہے شوہر بیوی کے تعلق سے اگر خدا نہ خاصا اللہ محفوظ رکھے کوئی شوہر اپنی بیوی کو برائی میں مبتلا دیکھے اب ظاہر یہ بات ہے کہ وہ تو گوارے نہیں کرے گا ساتھ رہنا اب کہاں سے چار گواہ لے کر آئے تو چار قسمے کھانے کا حکم دیا گیا یہ خاص کس کے درمیان معاملہ ہے زوجین کے اور پیچھے واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملے گا تفاسیر میں بھی ملے گا تو اگر زوجین کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اب گواہ کہاں سے لائے گا اس گوارا بھی نہیں کہ اس ساتھ گزارا کر سکے تو قسم کھانے کا حکم دیا گیا یہ لان کا معاملہ جو اس مقام پر بیان ہوا فرمایا ودین یرمونا ازوا اور جو لوگ اپنی بیویوں پر توہمت لگائیں ولم یق الحم شا اور کوئی گواہ بھی نہ ہو ان کے پاس اللہ ان سرائے ان کی اپنی جانوں کے اب گواہ تو ہے نہیں تو کیا کرے فشہاد ارب ف شہاد آحدیم اربا شہادت تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار مرتبہ گواہی دے امنح المین سعدین کی بے شک وہ سچوں میں سے ہے اللہ کی قسم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے چار گواہ نہیں لا پائے گا تو کتنی مرتبہ قسم کھائے چار مرتبہ کہ وہ سچا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو برائی میں مبتلا پایا وہ الخام تو اللہ علیہ اور پانچویں مرتبہ اس بات کی قسم کھائے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو امکان منل کا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو یہ ہے اس کے لیے مسئلہ اچھا اللہ معاف رکھے کوئی انتہائی ایسی بات نہ آ جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا اپنی بیوی کے بارے میں انتہائی تو اب بیوی کو بھی صفائی کا موقع دیا گیا ہے کیسے بھلا ویدرہ عنہ العذاب اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی انتشہد اربع شہادات باللہ کہ وہ بھی اللہ کی قسم کے ساتھ گواہیدے چار مرتبہ انه لمن الكاذبین کہ بیشک یہ جھوٹوں میں سے ہے وال خامسہ اور پانچویں مرتبہ وہ عورت قسم کھائے ان غضب الله علیها کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو ان من الصادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا اس نے بھی قسمیں کھا لی اس نے بھی قسمیں کھا لی تو ان کی علیحدگی کرا دی جائے گی باقی جو جھوٹا ہوگا بالآخر کہاں پکڑا جائے گا اللہ کے یہاں یہ تو ایک سادہ سی بات مزید بات کیا ہے اگر بیوی بی قرار کر لے کے ہاں میں نے کیا تو اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی اگر بیوی بی قرار کر لے کے ہاں ایسا ہے اگر اقرار کرے گی تو سزا زنا کی جو حد جاری کی جائے گی اور شوہر اقرار کر کے ہاں جی میں نے جھوٹ بولا تھا میں تو غصے میں جو بھی ہو گئی اگر یہ اقرار کرے کہ اس نے الزام جھوٹا لگایا تھا تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی وہی اسی کوڑے والی بات یہ ہے ذرا تفصیلی احکامات اس میں اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی قسم کتنی بھاری بات ہے اور یہ پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف بھی ذہن میں رکھیں یہ ہمارے عدالتوں میں دی جانے والی گواہی نہیں ہے کہ سو مرتبہ بھی قسم کھا کر دو سو مرتبہ جھوٹ بولا جا رہا ہے خوفی نہیں اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرت ہے تو تعلیم بھی ہوگی تربیت بھی ہوگی ذہن سازی بھی ہوگی خوف خدا کی بات بھی ہوگی وہی اس کا خیال کریں گے جیسے طلاق کے معاملات میں بتایا تھا نا جو اللہ کا خیال رکھے گا اللہ کا تقویٰ رکھے گا وہ ان باتوں پر عمل کرے گا جن کو اللہ کا خوف ہی نہیں اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہی نہیں ان سے بس کیا کہا جا سکتا ہے فرمایا کہ ولو اللہ فتح اللہ علیکم رحمت ہوں پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی ایک مراد یہاں ہے یہ معاملہ گمبھیر کیسے سلجھتا سلجھ نہیں سکتا تھا لو اللہ نے سلجھانے کے لیے اللہ خوب طور پر قبول فرمانے والا انتہائی حکمت والا ہے اب اگلے دو رکو رکو نمبر دو اور اس کے بعد پھر رکو نمبر 3 میں مزید تفصیل آ رہی ہے واقع کے حوالے سے واقع عفق جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگائی گئی بڑا حساس موقع اور بڑا صبر آزما مرحلہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی حیات تیے کا چھ ہجری کا واقعہ ایک غزوہ ہوا غزوہ بنی مستلق اس سے واپسی ہو رہی ہے اور حضور کی ایک عادت تھی کہ اکثر آپ اپنے ساتھ کسی زوجہ کو ساتھ رکھتے اس مرتبہ سعید عائشہ آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ حضور گئے تھے مستلق کے لیے واپسی اور منافقین بھی کچھ آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور عجیب بات تھی کہ عبداللہ بن ابئی بھی اس مہم پر گیا ہوا تھا واپسی کا معاملہ کہیں پڑاؤ ڈالا گیا پڑاؤ ڈالا گیا پھر جب وہ معاملہ ختم ہوا سفر کے لیے سب تیاری ہوئی تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رف حاجت کے لیے کہیں دو تشریف لے گئیں اور وہ ایک ہوتا تھا ہودج ڈولی کہنے ہمارے ہاں پرانے زمانے کی اب تو وہ ڈولی شاہی سپاری پر ہی کہیں نظر آتی ہوگی شاید ہاں تو وہ ہدش تھا, تھا وہ اٹھانے والے لے کر چلتے بنے سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا وزن ہلکا تھا ان کو پتہ نہیں چلا احساس نہیں ہوا ہوگا قافلہ چلا گیا البتہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کوئی پیچھے رہنا گیا ہو یا سامان وغیرہ تو ایک آج شخص بعد میں جاتا تھا صفوان بن معطل تھے رضی اللہ عن صحابی ان کی یہ ڈیوٹی تھی وہ, وہ پھر جب قافلہ چلا گیا تو وہ دیکھنے لگے کو رہنا گیا کسی کا سامان وغیرہ ابھی جو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی واپس آئیں تو انتظار میں بیٹھے گی سارے لوگ تو چلے گئے بالا سفران نے ان کو دیکھا انہوں نے پڑھا اور بخاری شریف کی حدیث ہے بجلبا میں نے اپنی بڑی چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا کس سے سفران بن معطل سے منہ کو چھپا لیا اب عائشہ کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں اور جلبا کا لذائے گا سورئے احزاب آیت نمبر 59 میں انشاءاللہ شاء وہ پڑھیں گے وہاں پر خیر اب صفا میں معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عمائش رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھی و سوار کیا اور لے کر اس قافلے کے ساتھ جا ملے معاد اللہ سما معاد اللہ سما اللہ منافقین کو ایک بہانہ مل گیا اظام تراشی کا اور عبداللہ بن اوبئی وہ سب سے بڑا سرغنا تھا اس بد بخ نے یعنی اس موقع کو سے نہ جانے دیا اور ابا ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توہمت لگا دی ایک مہینہ کا مبیش گزرا حضور بھی بڑی پریشانی کی کیفیت میں رہے صلی اللہ علیہ ولی وسلم اور اللہ نے یہ آیات عطا فرمائی بظاہر کیا تھا بڑا کڑوا معاملہ لیکن اسی میں صلی اللہ تعالی نے بہت سے خیر کے پہلو نکال دی اس پر ابھی ہم کلام کریں گے انشاءاللہ اس پس منظر میں کہ یہ تحمت عما عائشہ پر لگی چھ ہجری کا واقعہ یہ دو رکو قرآن حکیم سورج دور میں آ رہے ہیں تم میں بڑا بہتان لائے تمہیں گرو ہیں لا تح سبو شب القوم تم اسے اپنے لیے برانا سمجھو مسلمان ہو عجیب بات بل ہوا خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ کی شان سور کہا پڑ چکے ظاہر کچھ حقیقت کچھ سورل بکرایت احمد دو سو سولہ ایک چیز تمہیں شر لگ رہی بری لگ رہی اللہ اسی میں خیر بنا دے اللہ اسی میں خیر ہو اللہ کا حکم ہو خیر کا بھلائی کا معاملہ ہو بل ہوا خیر القم یہاں بھی فرمایا بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیا مطلب اللہ تعالی نے اللہ اکبر امت کی ماں کے عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے قرآن میں آیت عطا فرما حضور نبی مکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اور درجہ بلند ہو گیا اور ان کی عزت اور عفت پاک نامنی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی منافقین کا پول کھل گیا ان کا خوب سے بات ان اور کھل کر سامنے آ گیا ایمان والوں کو مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا کر دی گئی ایمان والوں کا ایمان والے بھائیوں بہنوں کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وہ بتا دیا گیا پاک دامن عورتوں کی عزت کو بیان کیا گیا ان پر کوئی الزام لگائے تو چار گواہ تو لے کر آئے یہ اتنے سارے خیر کے پہلو اس واقعے سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں لکول مختصب امن الف ان میں سے ہر آدمی نے جتنا حصہ ڈالا اتنا ہی اس پر گناہ ہے اس سارے معاملے کا والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا وہی عبداللہ بن عبئی جو ان کا سردار تھا اس کے لیے بڑا عذاب ہے لولا ان سمعتمہ ظن المؤمنون بل المؤمنات بانفسهم خیرات کیوں نہیں جب وہ تم نے بہتان کی بات سنی تو تم نے گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے بارے میں عمدہ گمان اپنے دلوں میں یہ ہدایت اور کون امت کی ماں اچھا گمان ہونا چاہیے تھا تمہارا اور اس سے ہمیں کیا رہنمائی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں از نبل منائی جب کسی بھائی ساتھی بہن وغیرہ کے بارے میں کوئی بری بات تمہارے سامنے آئے تمہارا پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے نہیں دلیل ہونی چاہیے اس کی ورنہ گمان اچھا رکھنا چاہیے کیا کہتے وقال اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ بڑا واضح بہتان ہے لائے تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں دنیا وغیرہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لمسی فی آزاد العظیم تو جس معاملے میں تم مبتلا ہو گئے تھے تو اس کے نتیجے میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا علم یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو اپنی زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا وہ تحصب نہ اور تم اس کو بڑا ہلکا گمان کر رہے تھے وہ اللہ عویم حالانکہ اللہ کا نزیک بہت بھاری بات تھی بڑی بات تھی اللہ اکبر ایک مسلمان کی عفت پاک دامنی بہت بری بات ہے اور پھر امت کی ماں کا معاملہ ہو تو بہت بڑا معاملہ ہے تم سن سن کر آگے اس کو فارورڈ کر رہے تھے چلتا ہے نا ہمارے بھی ایسا سنی سنائی باتیں آگے جا رہی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بڑھا دے اور بات بھی کیسی کسی مسلمان کی عزت پر ہر پا رہا ہے نہیں بی سیریس بغیر تحقیق بات آگے نہ بڑھاؤ اور اس معاملے کو ہلکا نہ لو وہو عند اللہ عظیم اور یہ بات اللہ کا نصیب بہت بڑی بات ہے اور کیوں نہ جب تم نے وہ سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں سبحان کہ اے اللہ تو تو پاک ہے ہادہ بہتان عظیم یہ بڑا بہتان ہے یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے بدلتے حالات میں ادھر کی ادھر لگا دی جاتی ہے ادھر کی ادھر لگا دی جاتی ہے اس کی اس کو سنا دی اس کی ادھر لگا دی نہ کریں کام یہ چھوٹی سی زبان خیچیوں کی طرح چل کے پورے پورے شہروں کو جو ہے وہ جلا ڈالتی ہے اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پر یہ دیکھیں یہ بچے بھی آمین کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ ان بچوں کی آمین ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں یہ تربیت ہونی چاہیے ہماری اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو یہ یہ اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں بھائی اچھا گمان رکھو دوسرے کے بارے میں اور کچھ ہے دلیل مانگو دلیل نہیں ہے تو خوش اس کے چکے نہ لگو اللہ, ون... اللہ... اللہ فرماتا ہے عبدا. کبھی ایسی حرکت نہ کرنا ایمان والے ہومارے احکام کو بیان فرماتا ہے اللہ علیہ اور اللہ بہت علم رکھنے والا حکمت والا ہے اگلی آیت بے حیائی پھیلانے کے حوالے سے بہت شدید ہے سنیے گا یہاں امت کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک توحمت لگی نا اور وہ چل رہی ہے گھوم رہی ہے بات تو یہ جو بات چل رہی ہے سنیے اللہ کیا کہہ رہے اس کے بارے میں اِنَّ يحبون آمنوا بے وہ لوگ جو یہ ہی چاہتے ہیں اور پسند کرتے کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے لہم ادابر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ علم و لا تعلمون اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے یہ توہمت کی بات جو چل رہی ہے اللہ کہ جو لوگ یہ پسند کرتے کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی بات پھیلے دنیا اور آخر میں دردناک ادا یہ توہمت ہے میں تیسری مرتبہ اس کر چکا اب سوچئے جہاں سارے یہ برے معاملات چل رہے ہوں گناہوں کی کھلی دعوت عورتیں بے پردہ مرد و عورت کا آزاد اختلاط گندے عمل کی دعوتیں کبھی مارکیٹنگ کے نام پر ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر شو شوبس کے نام پر فلم ڈراموں کے نام پر شادی بیاہ کی تقاریب کے نام پر سوچیے اللہ کا کتنا عذاب بھڑک رہا ہوگا اس کے اوپر یہ بات پر یہ کہا گیا تو ان حرکتوں پر جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں کیسا اللہ کا آداب بھڑکے کیا حال ہے گھروں کے اندر ڈریس کوڈ کے بارے میں اسکرین کے بارے میں سکولوں کا حال کیا ہے کیا انوائرمنٹ جہاں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں سوچ لیجئے دیکھ لیجئے شادی بیاہ کی کیفیات کیسی ہمارے معاشروں میں اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے اس قدر اللہ لا تعلمون اور اللہ جاندہ تم نہیں جانتے ولہ اللہ فضل اللہ علیہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا سے کیا نہ تباہی آ جاتی اللہ اکبر وان اللہ رعفر رحیم اور بے شک اللہ شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یا یادین ای ایمان والو لاتی اختوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو میتوات شیطانب الف شاہ اب المکر اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کریتان دو سے ترغیب دیتا ہے بےخیائی کی اور بری بات کی یہ شیطان کے کام ہیں عزت تار تار ہو ہاں بے لباسی کا معاملہ ہو حیا کا جنازہ نکل جائے عفتانی کے خلاف باتیں ہوں یہ شیتان کے حملے ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ شیتان اسی کی ترغیب تمہیں دیتا ہے وَلَوْ لَا فضل الله من آحد اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پاکیزہ نہ ہوتا بلا اللہ عزت کی میں اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیز کی عطا کرتا ہے اللہ سمیع علیم اور اللہ خو سنے والا علم رکھنے والا ہے کسی اور کے بارے میں تو فورن فورن فورن کامنٹس دے دیتے ہیں اپنا بھی جھانکتے ہیں کہ نہیں جھانکتے دوسرے کے بارے میں غلط ہی صحیح فورن زبان پر باتیں آ جائیں غلط ہی صحیح فورن زبان پر ورڈک بھی دے دیں اور اس کو پہنچا کر بھی چھوڑے گئی اور اپنے اندر جھانکے کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہم پر پردہ رکھا ہوا ہے کسی اور کا علم آئے تو پہلے شکر کریں کہ میرا اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے میرا اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے یہ اس کا اگر کھل بھی گیا یہ میرے لیے عبرت ہے یہ میرے لیے یاد دہانی یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے بچا کر رکھا ہوا ہے اور یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے مجھے ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسروں کے مقابلے میں پہلے اپنی فکر کرو یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور ہم سب کے اپنے اپنے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی فکر اللہ کی عزم کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا کسی کا تسکیہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ سمی اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے گیا بیٹی ہے نا مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی. کہ میری بیٹی بتہ مت میں اس کی مدد کرتا رک گئے ادھر رکے ادھر ابوالعالمین کی طرف سے آیت آ گئی سنیے فل کو مساعتی اور قسم نہ کھائے تم میں سے فدیرت والے اور مال میں وساحت رکھنے والے قرباساکل مہاجرین کہ وہ رشتے داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے تینوں باتیں ان کے قسم میں تھی نا رشتے دار بھی مسکین بھی اور مہاجری بھی تھے وہ ہجرت کر کے آئے نہ کھائے اس بات کی قسم آگے قربان جائیے اللہ تعالی کی طرف سے خوبصورت اپیلنگ انداز ہماری موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ولیف ہو اور انہیں چاہیے معاف کر دیں ولیس ہو اور چاہیے درگزر کر دیں يغفر اللہ تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے کیا جواب ہوگا میرا آپ کا وائی ناٹ بالکل ہم تو یہ چاہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو بس یہ آیت آئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف بھی کر دیا اور ان کی امداد ڈبل کر دی اللہ اکبر یہ ہے دن اینڈ دیر قرآن حکیم پر عمل کا معاملہ چاہیے اب اب اس کو ہم اپنے لے لیں ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا گھروں میں دوستوں میں کاروبار میں پڑوس میں کلیگس میں پرانے دوستوں میں اونچ نیچ ہو جاتی معاف کر دو بھائی درگزر کر دو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے واللہ غفور رحیم اور اللہ سبحانہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ان يربون المؤمنات بے شک جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اللہ اکبر کبیرہ پاک دامن مومن بھولی بھولی بھولی عورتیں جو اپنے کام سے کام رکھیں آخرت کی طلبگار ہو اپنے شوہر کو خوش رکھیں تاکہ ان کی جنت پک پکی ہو جائے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگیں بہت زیادہ ادھر ادھر آؤٹورڈ لوکنگ اور یہ وہ نہیں ان پر جو تحمت لگاتے ہیں لعین فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اللہ اخبار والیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اگلی آیت تین آزائے جسمانی کی گواہی بندوں کے خلاف یہاں بیان ہو رہی یوم تشہد الصنت اور جنوب بما خانوم جس دن ان, ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کے حوالے سے جو وہ کیا کرتے تھے یہ تین آزاد زبان ہاتھ اور پاؤں بولیں گے آسین میں بھی ہاتھ اور پاؤں کا ذکر ہے اور سوریا حامی مسجدہ جس کا ایک اور نام سورہ فلت بھی ہے اس کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں آنکھ کان اور کھالوں کی گواہی کا ذکر ہے چھ آگا انسان کے اپنے اندر سے اس کے خلاف گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ محاسب حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما یوم وسیح اللہ دینہم الحق اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا دے گا ان اللہ الحق المین اور وہ جان لے گے کہ اللہ ہی برحق ہے حق کو ظاہر فرما دینے والا الخبیثات دل خبیسی للخبیثات گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے گندے مرد گندی عورتوں کے لیے کیا مطلب ہے اس کا مکھھی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے گندے لوگوں کو گندے کاموں میں مزہ آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں پھر ایک دوسرے کی مجلس میں ان کو مزہ آتا ہے اچھے اعمال ان کو پسند ہی نہیں ہوتے تو گندوں کا معاملہ گندوں کے ساتھ وہ تیے باتی نہ وہ تیبو نہ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے اولائیک مبرعون مما یقولون یہ رکھ اس سے یعنی نیک لوگ اس سے مبرع ہیں جو وہ کہتے ہیں جو تحمد لگائی گئی اس سے مبرع لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت کی روزی بھی اس کلام کے نتیجے بھی دو رکو مکمل ہوئے یعنی دوسرہ تیسرہ رکو سیدہ عیش السدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان بلکہ ان کی برات نہیں کہی ان کا پاک دامن ہونا عفیف ہونا پاکیزہ ہونا اللہ نے آسمان سے وحی عطا فرمائی یہ عزت اور اکرام اللہ نے فرمائے عزت عطا کی ہے اکرام عطا کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو یا الناس قد من ربکم الصدود وَود ر وَد ررحنة للق يا أي سقَ جتم وَيظ وَدجاءَّ لِظَةُم يد بكم رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ مَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير مما